اللہ تبارک بطالہ نے اشاد فرمایا ان تحد الجلا بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو خدا سمجھ لیا اور اس کی پوجا کی شرک کیا سیا نالوہم غد ربین ان قریب انہیں ان کے رب کا غزب پہنچے گا وہ ذلتن فی الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی میں ذلت الرسوائی وہ کدال کا نج اور اسی طرح ہم جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ بت بنا کر کہنے لگے کہ یہ خدا ہے نعوذ باللہ نظالے و لدین عامل یہ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے ثم اتابو من دہا پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی وہ اور ایمان لائے ان کا من دہا ل غفور الرحیم بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے ان آیات میں توبہ کی فضیلت بیان ہوئی یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ مسلمان حضور کا امتی جب توبہ کرتا ہے تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ ہو جب وہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے صرف گناہ مٹا نہیں دیے جاتے بلکہ فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے فولا ستی محسنات صرف گناہ مٹا نہیں دیے جاتے بلکہ فرمایا گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے توبہ کی تین شرائط ہیں گناہ کو گناہ سمجھا جائے اس پر شرمندگی کا اظہار کیا جائے اللہ سے معافی مانگی جائے اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جب گناہ سے توبہ کی جائے تو اس بات کا عزم مسمم ہو پکا پک ارادہ ہو کہ اب میں کبھی یہ گنا نہیں کروں گا اس نے ایسا کر لیا اس کی توبہ مقبول ہو گئی اب اگر شیطان نے پھر بہ دیا اس وقت جب توبہ کی تو پکی نیت تھی کہ اب میں یہ گنا نہیں کروں گا پھر شیطان بہکانے میں کامیاب ہو گیا پھر توبہ کر لے پھر جب توبہ کرے اس وقت بھی پکی نیت ہو کہ اب یہ گنا نہیں کروں گا پھر شیطان بہکانے میں کامیاب ہو جائے اور گناہ کر لے پھر توبہ کر لے امام غزالی علیہ رحمٰ نے بڑی پیاری بات اشاد فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو پکی نیت ہوتی ہے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزاروں گا مگر شیطان پھر دوبارہ اس پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے پھر حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دو چار مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا یہ شیطانی بہت بڑا وار ہے بار بار توبہ کیجئے بس شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے اس وقت پکی نیت ہو کہ اب میں کوئی گنا نہیں کروں گا پھر اگر شیطان بہتانے میں کامیاب ہو جائے پھر توبہ کریں امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے اگر شیطان حملہ کرے تو شیطان کو اس طرح کہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں شیطان اس طرح حملہ کرے کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے پکا ارادہ کرتا ہے کہ اب میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا اب میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا پھر چند دنوں کے بعد پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے تو شیطان کو کیا جواب دیا جائے اس وصف سے کا امام غزالی علیہ رحمہ فرماد نے اس سے کہو کہ میرا کام ہے توبہ کرنا میرا کام ہے نیت پکی رکھنا نیت اچھی رکھنا میں نے تو پکی نیت کی ہے اور بچنے کی کوشش بھی کروں گا میرا رب اگر راضی ہو جائے گا تو مجھے توبہ پر انشاءاللہ استقامت مل جائے گی یہ بھی کہو کہ ہو سکتا ہے یہ جو میری توبہ ہے یہ میری زندگی کی آخری توبہ ہو میری موت میں صرف دو دن باقی ہو یا ایک دن باقی ہو اور اگر میں توبہ کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو جو توبہ کی حالت میں دنیا سے جائے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا وہ ڈائریکٹ جنتی ہے تو ایسا تو نہیں کہ تو مجھے توبہ سے روک رہا اس لیے کہ میں مرنے والا ہوں گناہ کی نوبت آ ہی نہ سکے تیسرا فرمایا شیطان سے اس طرح کہو کہ میں توبہ کر رہا ہوں ابھی تو میری نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا کوشش بھی کروں گا پھر اگر اے مردود تو کامیاب ہو گیا اور مجھے بہکانے میں تو پچھلے گنا تو معاف ہو گئے پھر میرے نامہ امان میں وہی ایک گنا ہوگا تو میں پھر اللہ کی بارگاہ میں رو گا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پربر تو مجھے گناہوں سے بچا اور ایک نہ ایک دن کرم ہو جائے گا اور میں انشاءاللہ اللہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی پک توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے غد اور جب موسا علیہ سلام سے غذب دور ہو گیا اخذ الواح آپ نے توریت کی تختیوں کو اٹھایا اور لوگوں کو پیش کیا وفی نس خطیحہ ہداؤں و رشنا ان توریت کی تختیوں میں جو کچھ لکھا تھا اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی یہ جی کن لوگوں کے لیے للین اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جس طرح توریت کا معاملہ ذکر کیا گیا اور آنے پاک سے بھی ہدایت اور رحمت انہیں ہی ملتی ہے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں پوسا علیہ السلط سے فرمایا گیا کہ اب اس قوم کی سزا یہ ہے کہ ہم نے ان کی توبہ تو قبول فرما لی جیسے قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے مگر قتل کے بدلے میں بسا اوقات اسے قتل کیا جاتا ہے جب مقتول کے ورثا مطالبہ کریں تو فرمائے ان کی توبہ تو قبول ہوئی ہے مسلمان بھی ہو گئے مگر آئندہ کبھی کسی کی ضرورت نہ ہو اس لیے ان سب کو آپ قتل کر دیجئے حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے شاید فرمایا اور وہ اس پر راضی ہو گئے گٹنے کے بل وہ کھڑے ہوئے اور اپنے سر کو آگے کی طرف جھکایا اور اس طرح نے لائن بنا لے وہ بارہ ہزار جنہوں نے شرک نہیں کیا بت پرستی نہیں کی ان کے ہاتھ میں تلواریں دی گئیں اور وہ صبح سے لے کر شام تک گردنیں اڑاتے رہے تقریباً ستر ہزار کے آس پاس بنی اسرائیلی کو قتل کر دیے گئے اس دوران حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے اے پر شریعت کا قانون تو یہی ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے مگر بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے ہم صرف بارہ ہزار بچیں گے تو غفور و ہے تو انہیں معاف کر دے تو اللہ تبارک کا وطالیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی دعاؤں کے خطے میں ہم نے یہ کرم کیا کہ انہوں نے جو شرک کیا بت پرستی کی وہ گنا ہم نے معاف کیا تو جو زندہ بچ گئے انہیں معاف کر دیا گیا اور جو قتل کر دیے گئے انہیں ہم نے شہادت کا رتبہ دیا مگر قوم کے ستر افراد کو لے کر آپ کو آئے اور وہ قوم کے ستر افراد کو تور پر اللہ کی بارگاہ میں خوب روئیں اور معافی مانگیں اور یہ قوم کے وہ ستر افراد ہوں جو قوم کے شرفہ میں سے ہوں جو قوم کے نمائندے ہوں وقت موسا قوم موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے چنا سبعین رج ستر افراد کو لیمی خواتین ہماری معیار کے لیے ہمارے حکم کے مطابق اب جب وہ وہاں پہنچے تو رونے لگے دعائیں کرنے لگے موشا علیہ صلاحت و سلام اللہ کے کلام کو سماعت کرتے اور آپ ان سے فرماتے کہ اللہ تعالی یوں فرماتا ہے تو یہ کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے آپ ہمارے قریب ہیں ہمیں تو کوئی اللہ کا کلام ہم تو نہیں سماعت کر سکتے آپ کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں آتا نوزب اللہ ظالم آپ تو ہمیں اللہ دکھائیں تو ہم آپ پر یقین کریں اللہ کا دیدار اور اس کی خواہش کرنا یہ تو سعادت ہے مگر یہاں پر اللہ دکھائیں یہ ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے تمنا کی کہ ہم آپ کو نبی اسی وقت مانیں گے کہ آپ اللہ کو دکھائیں اور ہم خود دیکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہا ہے فلم رج پس جب رجفہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا رجفا اس ہوناک آواز کو کہتے ہیں جس کی سختی کی وجہ سے ان کے دل دہل گئے اور دل مند ہو گئے اور یہ ستر افراد ہلاک ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب لَو اگر تو چاہتا آہ لگتا ہوں تو انہیں ہلاک کر دیتا میں نق قبل اس سے پہلے وہیں یہ قوم میں ہلاک ہو جاتے وہ ای اور تو چاہتا تو مجھے بھی وفات آ جاتی تو جو چاہے کر سکتا ہے تیرے کاموں پر کوئی ہمیں اعتراض تو نہیں ہے مگر موسا علیہ السلام نے عرض کی پروردگار میں قوم کو کیا جواب دوں گا قوم تو یہ سمجھے گی کہ موسا علیہ السلام نے ان کو وہاں جا کر مروا دیا اتو لکھونا بیما فالس منا پرور دگار کیا تو ہمیں ہلاک فرمائے گا اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے نادانوں نے کیا تو تو نادانوں کی نادانی معاف کرنے والا ہے کرم فرما دے ان تو، یہ تو صرف تیری طرح سے آزمائش ہے تو دل با تو جسے چاہے گمراہ فرما دیتا ہے وہ من منتشا اور جسے تو چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے گو حقیقت یہی ہے کہ انسان گمراہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی جب اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہدایت کے راستے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور ناراضگی والے کام غرور و تکبر گناہوں پر اصرار کرنا ہے انتم ولی یونا تو ہمارا مولا مالک مددگار ہے فاغفر لنا پس تو ہماری مغفرت فرما رحمنا اور ہم پر رحم فرما وہ انت خیر الغافرین اور تو ہی سب سے زیادہ معاف فرمانے والا بخش فرمانے والا ہے لنا فی حادی دنیا حسنا ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی کو لکھ دے وہ فل آخر انا خدنا الیک اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے بے شک ہم تیری ہی طرف آنے والے ہیں جو موسا علیہ السلام نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے وہ ہماری بخشش فرمائے ہم پر رحم فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرمائے اسیب بھی من اشا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر میں چاہوں گا میرا عذاب پہنچے گا جس پر میں چاہوں گا اپنا عذاب پہنچاؤں گا وہ رحمتی وسیعت کل اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے تو عذاب اسی کو ہوگا کہ جس نے سرکشی کی بغاوت کی توبہ کی طرف وہ مائل نہ ہوا باوجود اس کے کہ اسے توبہ کا موقع دیا گیا پس لِلَّذِينَ تو پس ان قریب میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں میرا خوف رکھتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے میری رحمت ہے اور یو تو اور ان لوگوں کے لیے میری رحمت ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ودین آیات نا یؤمنون اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں مطلب پیارے بھائیوں قرآن کی آیات سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کی رحمتیں اسے ملتی ہیں جو یتقون کی منزل پر فائز ہو اللہ سے ڈرے تقور پرہیزگاری اختیار کرے اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھے اگلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ یعنی موسا علیہ السلام کی قوم کی موجودگی میں موسا علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنی رحمت متقی لوگوں کے لیے زکات دینے والوں کے لیے ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والوں کے لئے میں اپنی رحمت لکھ دوں گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے میں اپنی رحمت لکھوں گا کہ وہ نبی آخر و زماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے تو موسا علیہ السلام کی قوم کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ حضور پر ایمان رکھیں ایمان رکھیں گے حضور پر تب ہی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے تو ہمارے لیے تو اور ہی زیادہ ضروری ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا جائے ان سے محبت کی جائے ان کے طریقوں کو ان کی سنتوں کو ان کے لائے ہوئے نظام کو دنیا کا سب سے بہترین نظام سمجھا جائے ان کی تہذیب ان کے کلچر ان کی ان کی سنتیں ان کی ادائیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھنی چاہیے الدین الرسول النبی الامیہ یہ لوگ اس رسول کی پیروی کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے امی ہوں گے امی کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں آپ کا کو کوئی استاد نہیں ہوگا آپ نے لکھنا اور پڑھنا کسی سے سیکھا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ساری مخلوق سے زیادہ علم اتا فرمائے گا الدی یدون مکتوبن وہ نبی جن کا ذکر موس علیہ سلام کی قوم پاتی ہے لکھا ہوا ایندہ ان کے پاس پھر تووراتی طوریت میں انجیل اور یہی قوم آگے انجیل میں بھی حضور کا ذکر پائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرہم بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے و ینھاهم عن المنکر اور برائی سے روکیں گے و یحل لهم الطیبات اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے و یحرم علیہم الخبائث اور گندی چیزیں ان کے لئے حرام کریں گے یادا عَنْهُمْ ہوں وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ اغلالل ان پر شریعت کا جو بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان لوگوں پر ہیں وہ نبی ان تمام بوجھوں کو دور کر دیں گے تمام شریعتوں میں سب سے آسان شریعت سب سے معتدل راستہ اور تا قیامت لوگوں کی فطرت کے عین مطابق وہ اسلامی شریعت ہے اگر شریعت کا کوئی حکم مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے کرتود ہیں ہماری عقل کا فساد ہے فلدی نہ آمنو بھی وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے وہ آزارو اور اس نبی کی تعظیم کریں گے قرآن مجید فقان حمید نے ایمان کے ساتھ ساتھ تعظیم و توقید کا ذکر فرمایا حقیقت یہی ہے کہ جو حضور پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے مگر نوز بلّہ مظالب شیطانی بس کا شکار ہو کر حضور کی ذات پر الٹ سیدھے تبصرے کرے حضور کو یہ پتا تھا یہ پتا نہیں تھا ان میں یہ طاقت تھی یہ طاقت نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مقام و مرتبہ دیا وہ مقام و مرتبہ کا تسلیم نہ کرے تعظیم و توقیر نہ کرے تو اس کا ایمان در حقیقت ایمان ہی نہیں وہ ناسورو اور وہ لوگ اس نبی کے دین کی مدد کریں گے وہ تبا ان نور اللہ ان اللہ معلّہ قرآن پاک کو نور قرار دیا گیا فرم نور جو اس نبی پر نازل کیا جائے گا اس نور قرآن کی وہ پیروی کریں گے الا اک احمل مفل یہی لوگ فلا پانے والے کامیاب ہوں گے